اس کے بعد محرم کے بارے میں مختصر مختصر ذرا سنتے جائیے محرم کی دسویں تاریخ میں روزہ عبور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے میں ایک سال کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر جہاں کہیں بھی کسی عبادت سے گناہ معاف ہونے کا وعدہ اور بجارت ہے اسے مقصد صغیرہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ بغیر تابا کے محاف نہیں ہوتے صحابہ رضی اللہ اللہ عنہ نے عرض دیا کہ یا رسول اس دن میں تو یہودی روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ اچھا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر دو روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس لئے فرقم یہ ہے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ اور بھی ملا لیا جائے نمی یا گیارمی نمی دسمی رکھ لیں یا دسمی گیارمی رکھ دو روزے رکھنے چاہیں اسے کے لئے سابق ملتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ خودبادت میں مشابہت سے روکا ہے وہ ایک دن کا روزہ رکھیں تو آپ ایک کا نہ رکھیں تو دو دنوں کا رکھیں خودبادت میں بھی مشابہت نہ کریں آج کل مسلمان تو غیر قوم کے ساتھ ہر چیز میں مشافت ہر چیز میں کھانے میں پینے میں،, میں،, بیٹھنے میں بیٹھنے میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی طرح اتار رہا ہے تو قیامت میں ان کا کیا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توقی اس کے بعد یہ سمجھیں کہ محرم کی حقیقت کیا ہے بتی جلا دیں روشنی کم ہونی چاہیے محرم کے معنی ہے محرم مقدس جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں محترم yes. کہتے ہیں نا محترم محترم اور محرم کے ایک ہی معنی ہے یہ مہینہ مقدس ہے محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس مقدس مہینے میں ان کی شہادت مگر شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محرم جو ہے پہلے اس کی کوئی فضیلت نہیں تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے تو شہید ہونے سے معاذ اللہ یہ مہینہ منفوظ ہو گیا ایک بات یہاں بتاتا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ ایسے بولتے ہیں نا سنی اور شیعہ یہ بات غلط ہے ایسے نہ کہا کریں شیعہ کے مقابلے میں سنی نہ کہیں شیعہ کے مقابلے میں مسلمان کہا کریں فلان آدمی مسلمان ہے یا شیعہ ہے شیعوں کے دوسرے تھوکوں کے ساتھ ساتھ ایک تھوکہ شیعوں کا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات عام کر دی کہ جب بولو تو شیعہ سننی بولو شیعہ اور مسلمان نہ بولو یہ بھی شیعہ کا دہر ہے کہ کوئی مسلمانوں کے دو فرتیں ہیں ایک سننی ایک شیعہ حالانکہ یہ غلط ہے شیعہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے نہیں ہے شیعہ کافر ہے اس کی تفصیل کو دیکھنا چاہے تو میری کتاب حفصل فتح میں حضرت مذہب شیعہ مستقل ایک مضمون ہے مستقل صاحب اسے دیکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہزار کہنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہزار رات تو بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں یا ٹیلی فون پر پوچھتے ہیں کہتے ہیں شیعہ یہ یعنی ارے اللہ کے یہ کہاں سے ہوئی ایسے مردودوں کو حضار... حضارت کی جمع ہے یعنی ایک شیعہ حضرت اور سارے شیعہ مل کر بن گئے حضارات ہاں وہ جو عوام لوگ جنوں کو بلاتے ہیں نا تو ان کو بھی شاید حضرات ہی کہتے ہیں میرے خیال حضرات ہی کہتے ہیں تو اس معنی سے تو لے لو کہ یہ جنات ہی ہے مربود ہیں مربوط ہیں جنات بھی کیسے شیاطین جنات مسلمان جن نہیں ہیں شہبان جن ہیں تو اس معنی سے حضرات کہہ لے ویسے بھائی جب انسان بولے تو کچھ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے شیعہ لوگ کہہ دیں شیعہ لوگ کہنا تو یہ چاہیے کہ شیعہ شیع شیا شی مردود شیعہ, شیعہ خبیص کہنا تو یوں چاہیے مگر بہت ہی آپ کو رحم آتا ہے تو چلیے یوں کہ شیعہ لوک کیسے ارے شیعہ حضرات کیوں کہتے تو مجھ سے تو جب بھی کوئی فون پر بات کرتا ہے میں فورٹ ٹوکوں حضرات کہاں سے لے آتا یہ کب سے حضرات بنا لیے اس کا میں خیال رکھا شیعہ مذہب میں شہادت بہت بڑی نٹوست ہے بہت بڑی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اتنا بڑا نقصوص کا کام ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اس لیے یہ مہینہ منفوظ ہے مقدس نہیں ہے محترم نہیں ہے عزمت والا نہیں مہینہ منفوظ کہتے ہیں وہ شہادت کو نبوسا سمجھتے ہیں اس کا بیان تو میں ابھی کرتا ہوں پہلے یہ سوچ لیں طرح دیکھیں چلیں پھر لوگوں سے معلوم کریں اس مہینے میں یہ لوگ کوئی تقریب نہیں کرتے کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے اگر اس مہینے کو مقدس مظم محترم مبارک سمجھتے ہوتے تو اس میں وہ شادیاں کرتے خاص طور پر اس دن میں کہ بڑا مبارک دن ہے بڑا مقدس دن ہے اس کی فضیلت تو بہت شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مہینے کی اور اس دن کی فضیلت اسلام سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقدس اور مبارک بنایا مگر وہ لوگ اس میں کبھی بھی بیاہ شادی اس قسم کی کوئی تقریب نہیں کرتے اس لیے کہ منٹوز سمجھتے الحمد للہ جب کوئی دسویں محرم میں کوئی تقریب ایسی کرتا ہے تو اس سے مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے دعائیں کرتا ہوں پھر خبر ملی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ دسویں محرم میں یہاں ایک نکاح ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو تو اس مقدس مہینے مبارک مہینے کی بنکت یہاں شیعہ کے ہاں شہادت نفوصت ہے اس کا قصہ سن لیجئے خود انہیں کی کتابوں سے یہاں ہمارے ادارے میں جو کچھ بھی کام ہوتا ہے وہ تحقیقاتی کام ہوتے ہیں مولویوں کی دو قسمیں ہیں نا ایک تو اسٹیج اس پر کودنے والے وہ تو ادھر ادھر کی باتیں بہت اڑاتے رہتے ہیں ادھر پاؤں مارا ہے ادھر ہاتھ مارا ہے ادھر تو ہم لگا یہ ادھر سے جھاگ جا رہے ہیں وہ تو بلا تحقیق باتیں بہت اڑاتے رہتے ہیں الحمدللہ اس زبان سے جو کچھ نکلے گا تحقیق سے نکلے گا وہ یا یوں سمجھیں کہ یہ عوام سے خطاب نہیں ہوتا یوں سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محقت باتیں وہ بتائی جاتی شی مذہب کا میں نے بہت مطالعہ کیا خوب مطالعہ کیا آپریشن کیا ہے خوب تو سنیے شیعہ مذہب کی کتابوں میں موجود ہے یہ قصہ جو بتا رہا ہوں کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوگا حضرت فاطمہ کے پتل سے اور وہ شہید ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہادت بڑی نفوست ہے مجھے ایسا منفوص نواسا نہیں چاہیے اب بتائیے کہ یہ مسلمان ہیں جسے آپ لوگ حضرات کہتے ہیں حضرات ہی آپ کے حضرات ہے ایسی بکواس ایسا کفر پکڑی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں بڑی باتیں تو اور ہیں یہ تو محرم کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ مختصر مختصر بتانا چاہتا ہوں پر میں ان کے قفر تو بہت بڑے کام ہوئے. اس کے بعد جبریلا علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ امام بھی ہوں گے تو شیعہ کے ہاں امام کا تاراجہ بہت بڑا بہت نبی سے بھی زیادہ امام معصوم ہوتا ہے غائب ہوتا ہے کہا اچھا شہادت کی نخوصت امامت کے بارا کا تھٹ جائے گی چلئے کوئی بات نہیں راضی ہو گئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے آپ کے یہاں بیٹا ہوگا جو شہید ہوگا انہوں مجھے نہیں چاہیے شہید من مجھے نہیں چاہیے آدمی. پھر کہا امام ہوگا تو بھی راضی ہو گیا اچھا چلیے کوئی بات نہیں امام سے دل کے شاہدر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے تو چاہیے نہیں ایسا جو شہید ہو مجھے نہیں چاہیے بہت کہا کہ امام ہوگا اس نے کچھ بھی ہو شہادت کی اتنی بڑی نفوصت ہے کہ جو شہید ہوگا وہ چاہے امام ہو یا امام سے بھی ہو کچھ بھی ہو مجھے وہ نہیں چاہیے بہت سمجھایا بہت سمجھایا مان جاؤ مان جاؤ, مان جاؤ وہ کہ میں نہ مانوں مجھے نہیں چاہیے آخر جب بہت کچھ کہا گیا اللہ تعالی نے بھیجا ہے جیوری علیہ السلام کو مان جاؤ تو پھر دل سے تو راضی نہیں ہوئی اوپر اوپر سے اللہ اللہ تعالیٰ بھی مجبور کرا بار بار مجبور کیے ہی چلا جلا رہا نہیں مانو گی تو زبردستی دے دے گا چلو مان ہی جاؤ تو مان گئی دل سے راضی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جیسے میں نے پہلے بتایا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حاج میب ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسے پتہ چل گیا کہ میری ماں تو میری دشمن ہے یہ تو میری پیدائش سے ہی ناراض تھی اور بڑی رد و قدا کی نہ ہو نہ ہو تو اللہ تعالی نے زبردستی مجھے بھیج دیا ورنہ یہ کہاں یہ کہاں رہنے والی تھی اس نے کہا کہ میں اس ماں کا دودھ نہیں پیوں گا انکار کر دیا جیسے پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا ایسی دشمن ماں کا دودھ میں پیوں یہ نہیں ہو سکتا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں اپنا انگوٹھا مبارک دیتے دے تھے وہ اسے جوستے تھے انگوٹے سے دودھ نکلتا تھا اس سے پرورش ہوئی ہے یہ ہے شیعہ کا عقیدہ ایک شیعہ شاعر کہتا ہے بار شبیر ملومی تیری رد ہوئی تیری بشارت تین بار ارے با شبیر با شبیر تیری مظلوی تین بار تیری بشارت رد ہوئی تین بار ایک بار بھی نہیں وہ بشارت اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ کر رہی ہے پھر ہو رہی ارے باہر شبیر مظلومی تیری بڑا مظلو ہے بڑا مزید کس نے کیا تیری ماں نے وہ بشارت کو رد کر باہر شبیر تیری ہی تیری بشارت تین بار گرج راضی ہو چکی تھی فاطمہ. پھر بھی تھی تیری ولادت ناگوار جب یہ جب یہ شیعہ شاعر جب یہ پڑھ رہا ہوگا نا تو ساتھ ساتھ ہو بھی رہا ہوگا گرج رازی ہو چکی تھی اور پھر بھی تیری ولادت ناگوار. بڑے اخذ عزیز موقع دل یا ایسا پکڑ ایسا پکڑ جیسے تیرے پکڑنے کی شان ایسا پکڑ گرچہ راضی ہو چکی تھی فاطمہ پھر بھی تھی تیری بلا تاگا تجھ کو بھی غیرت کا ایسا جوش تھا حسین تجھ کو بھی غیرت کا ایسا جوش تھا, تھا دودھ اس ماں کا نہ چوسا سینا اس ماں کا دودھ پیا اسی دشمن ماں کا دودھ تجھ کو بھی خیرت کا ایسا جوش جو دو دودھ اس محا کھانا جوسا زین <صفح> کرتی ہے <اور بخور> اس رمض کو قرآن میں -و -و قرآن کی آیت آشکار کہتے یہ تو قرآن میں قصہ موجود ہے ایسے مجہوم لوگ کہ قصہ قرآن میں ہے پرانی کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک رکھا کرو ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اس نے سلوک کرو کیوں؟ کروا تو قرح انسان کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھانے کی مشقت برداشت کی اور پھر ولادت کی مشقت برداشت کی کتنی مشقتیں تمہارے لیے برداشت کی ماں کا یہ احسان ماں اس کی خدمت کیا کرو یہ اتاج کیا کرو تو پرانے کریم میں تو یہ ہے یہ مردود کہتے ہیں کہ یہ حضرت فاطفہ کا ذکر ہے اور حضرت حسین کا ذکر ہے حاملات کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو گئے تو جب وہ اٹھاتی تھی تو بڑا مغرو اور مبغوث سمجھتی تھی بڑا خراب مصیبت میں پڑ گئی اور حامل کے دونوں مانا کہ پیٹ میں جب وہ اٹھایا تو بھی بعد میں بھی اٹھانے پڑ رہا تھا وغیرہ تو پورا جب پیدا ہوا تو بہت ہی منحوس اور مبغوث سمجھتی تھی یہ کیا پیدا ہو گیا ماں اور بیٹے میں یہ دشمنی یہ ہے شیعہ مذہب تو شیعوں نے اپنی منافقت سے چا دستی سے چالاکی سے مسلمانوں کے دماغوں پر جو اپنا مذہب مسلط کر دیا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کا مسلمان بھی اس مہینے کو منبوز سمجھتا ہے تو بھائی اگر بات ہے آپ لوگوں کا معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت منفوز تھی ان کی ملادت بھی منقوض تھی وہ خود معاذ منقوس تھے تو بس مہینے کو سمجھتے, تو سمجھتے رہے مگر پھر وہ مسلمانوں میں تو کوئی ایسے آدمی کا مقام نہیں ہوگا جایا دشی ہوگی کہ تو کا مذہب یہ بات تو ہو گئی مہینے کی حقیقت حض کے بارے میں دوسرے بات ہے شہادت سے متعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ باقی بڑی مظلومیت کی شہادت ہے مگر شیوں نے مسلمانوں کو یہ پاور کرا رکھا ہے کہ ایسی مغلومیت جیسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے ایسی دنیا میں نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی اتنی بڑی شہادت اتنا اونچا اس کو چڑھاتے دیکھ ایک اچھے خاصے عالم ہے اچھے خاصے عالم ہے اچھا خاصا کہ بہت مشہور بہت ہی مشہور خوبی یا خامی کہیں میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں بخشنے والا نہیں ہوں کہاں چھوڑوں چھوڑوں تو میرا اللہ مجھے کیسے چھوڑے ارے تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا شکار جا رہا تھا پکڑا کیوں نہیں تو میں تو اپنے اللہ سے کرتا ہوں اس لیے کتنا بڑا ہو کیسا بھی ہو بات کو صحیح کہا حدیث حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آسمان پر شفق اس وقت سے ہوئی ہے یہ جی شفق جو ہے کہتے ہیں اس دن جب شہادت ہوئی تھی پوری یہ دنیا میں شبق دیواروں پر شبق ہوتا شبق ہوتا شبا اور سنیے ایک اور حدیث تاریخ کی بات کہتے ہیں جس روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو کہیں پتھر اٹھائے تو اس کے نیچے سے بھی خون اور کوئی درات کاٹے اس میں سے بھی خون اور دیواروں پر بھی خون اور ہر جگہ پر خون ہی خون اور ایسی ایسی کئی عجیب عجیب حدیث بھی تو میں تو چھوڑنے والا ہوں نہیں میں نے ان سے پوچھا حالانکہ وہ مجھ سے بہت بڑے تھے بلکہ بھائی میرے استاد بھی تھے مگر استاد کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے محبت محبت کا تقاضا تھا کہ جو بات صحیح نہیں ہے اس بارے میں میں استاد پر کھٹ مل جا رہا ہو تو کیا کریں جھٹ مل شیا کو بھی کھٹمل کہتے ہیں نا کھٹ جہاں میں نے جھٹ مال کھٹ ملو جھٹ مل استاد چاہے پی رہا ہو اور مکھھی گر جائے اس نے خیال نہیں کیا آپ نے دیکھ لی آپ یہ نکالدست بڑا نام بڑا نام ارے اس نے اگر نہیں دیکھی توجہ نہیں کی تو تمہارا فرض ہے کہ نکالو کہیں کوئی چونٹی کوئی کیڑا مکوڑا لباس پر چڑھا جا رہا ہے اس نے نہیں دیکھا شاگرد صاحب دیکھ رہے گئے تھے وہ یہ تو استاذ کے خلاف ہوگا اگر میں پکڑوں گا نہ لائے تو پکڑو اسے تکلیف ہوگی تو میں نے پوچھا کہ یہ تو فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کتاب میں میں نے کہا وہ تو میں نے بھی دیکھی جن کتابوں کا آپ حوالہ فرما رہے ہیں ان کتابوں میں میں نے بھی دیکھی ہیں ان میں ہیں مگر میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حدیثیں سفری ہو سکتی ہیں ان کو سفری کہا جا سکتا ہے تو فرمایا کیوں تو میں نے کہا یہ حدیث معرول معرول ایک علمی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث شریعت کے اصولوں کے خلاف قرآن کے خلاف دوسرے حدیثوں کے خلاف اسلام کے مسلم اصولوں کے خلاف اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کسی شیعہ نے بنائی ہے. شیعہ ہی نے بنائی ہے مسلمان اس کا بنانے والا نہیں ہو سکتا بولے یہ اصول شریعت کے خلاف ہے اور پھر یہ کہ اگر وہ خون اس طرح سے پتھروں کے نیچے سے بھی خون دیواروں پر بھی خون آسمان پر بھی خون زمین پر بھی خون یا خون, خون نظر آ رہا تھا تو سپاہے اس تاریخ کے جس پر شیعوں کا قبضہ رہا تو آخر کفار کو وہ خون کیوں نہیں نظر آئے مور تو کفار بھی تو گزرے ہیں تو کافر لوگ جو تاریخ لکھنے والے ہیں تو ان کو کیوں نظر نہیں آیا وہ بھی تو بتاتے کہ کسی وقت میں ایسا تھا کہ آسمان پر خون نظر آ رہا تھا زمین پر بھی خون نظر آ رہا تھا پتروں کے نیچے بھی خون درختوں پر گزرا تو کہیں انہوں نے بھی تو بتایا ہوتا آخر خود ایسی بات تھوڑا ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نظر آئے اور کاکڑوں کو نظر نہیں آئے یہ آخر قصہ کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شیعوں نے اتنا بڑا پڑھایا اتنا چڑھایا کہ انبیاء کرام علیہ سدات کی شہادت سے بھی اونچا کر دکھایا اور صرف گھر نہیں دکھایا مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہ بات ڈالتی کہ اس جیسی اور کوئی شہادت نہیں اور دیکھیے مسلمانوں کے دماغ میں ڈالی یا نہیں ڈالی اب اس کا امتحان کیجیے قرآن کریم میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ و, و سلاد کو شہید کیا ہے بہت سے کفار نے ایک نبی کو نہیں بہت سے تو کیا کسی نبی کے بارے میں کسی مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس دن میں شہید ہوا اور اس کی کیا تاریخ تھی یا کبھی خیال بھی پیدا ہوا کہ کسی کے بارے میں معلوم کریں کچھ بھی نہیں گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں گویا کے کچھ ہوا ہی نہیں اور کریم میں بار بار پڑھ رہے ہیں بار بار پڑھ رہے ہیں مگر یہ کہ کیا مجال کے تراسی بھی دل بچوں جائے شہادت ہو سو ہر ہو سارے ندی سے زیادہ درجہ دیا آج کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخ مبارک شہید ہوئے پاؤں زخمی ہوئے انگلی مبارک شہید ہوئی انگلی کٹ گئی شہید ہوئی خون بہہ رہا ہے خطاب کر رہے میں جب یہ تصور کرتا ہوں نا کہ حضور اکرم سطل اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے باتیں کر رہے بڑا مزہ آتا ہے انگلی سے خون بہ رہے اسے باتیں उंगली से बातें कर रहे हैं محبت کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماؤ محبت کی لذت مل جائے پھر تو ہر بات سے مزہ اگلی بہا رہی ہے اللہ ارے جو کچھ تو خون بہا رہی ہے میری محبوب میرے محبوب کے راستے میں بہا رہے کیا کہنا کیا کہنا وہ درد لدت سے بدل جائے اس تصور سے کہ یہ خون بہا رہی ہے میرے محبوب کی رضا میں تو درد لذت سے بدل جائے الانت اللہ اسلام جی ارے میرا تو یوں دل چاہتا ہے کہ آج تو مغرب تک یہی شہری پڑھتا رہو رفیع ندی کے خون کا ایک قطرہ ساری دنیا کے اوریا اللہ کو جمع کر لیا جائے سارے شہید ہو جائیں پوری دنیا کا خون اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے خون کا ایک خطرہ سب سے زیادہ بچتا تو وہاں انگلی خون بہا رہی ہے دانت مبارک ٹوٹ گئے ہیں چہرے پر زخم آیا تو خود کی گڑیاں چہرے کے اندر گھس گئی ہیں نے اپنے دانتوں سے پاکڑ کر تو ان کے دانت ٹوٹ گئے صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر سے خود جو ٹوٹ کر اندر گھس گئی تھی اس کی گڑیوں سے جب کھینچا دانتوں سے کھینچنے والے کے دانت ٹوٹ گئے اور زخم سے خون بہ رہا ہے رک نہیں رہا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دوپٹا جیرا کاٹا جلایا اس کی راک حضور اکرم صلی اللہ کے خون پر لگائی جب جا کر خون روکا اب ذرا بتائیں آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ قصہ کہاں ہوا کس تاریخ میں ہوا کس وقت میں ہوا ہے معلوم کسی ارے واہ رسول کے آشے کو مر گئے عشق رسول مر گئے عشق رسول کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کہاں ہوا کب ہوا اور جب یہ ارے یہ کہاں ہوا کب ہوا یہ تو الگ رہا یہ بھی معلوم نہیں کہ ہوا یا نہیں ایسے بڑے بڑے حادثے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے یہی اس قوم کو معلوم نہیں ہے کہ گزرے ہیں کب گزرے وہ تو الگ بات رہی جب یہی معلوم ہے تو دل میں درد کیا پیدا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مصیبتوں پر تو کبھی بھی یوں تک نہ رہیں گے اور مر گئے یا حسین مر گیا حسین مر گیا حسین،, حسین،, حسین تو بتائیے کہ شیعوں کا آپ لوگوں کے دماغ پر تسلط ہے یا نہیں شیوں نے سب مسلمانوں کو رکھتا حسین کا قصہ کبھی نہیں بھولیں گے اور باقی ساری دنیا کے بڑے بڑے شوہدان بھی کرام مسرت مسلم جیسے وہ تو وہ تو ان کی نظر بھی نہیں کچھ بھی نہیں شادی حسین کے سامنے ان کے تیار حضرت حمزہ رضی اللہ تار جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید شہادا سید شہاد اور شہادت کی دردناک دردناک وہاں ہے قصہ بڑا کچھ بھی نہیں شہادت حکین کے سامنے پیار اگر اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید شہادا اور شہادت کی دردناک دردناک وہاں ہے اس کا بڑا دردناک مگر کسی کو معلوم ہے کب ہوا اور کیا کیا مصیبتیں آئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مظلومیت سے شہید ہوتے ہیں اتنا بڑا صبر کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی اتنا صبر آپ کے زر خرید غلام اتنے تھے فوج کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کو اور اہل محبت کو چھوڑ کر اپنی غلام زر خرید وہ اتنے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ہمیں اجازت دیں باغیوں کو مار مار کر سیدھا کر دیں ان کے منہ توڑ دیں ان باغیوں کو ہم درست کرتے ہیں ہمیں اجازت دیں مگر انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا خون بہ جائے بہ جائے مجھے قبول ہے مگر میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا خون بہ اس کی میں اجازت نہیں دوں اپنے مکان میں اپنے محل میں اور اتنی فوج اس کے ساتھ درخری گلاب اتنے تھے کہ وہ بتا رہے وہ چند ایک باغی کتنے بڑے سفر کی حضرت تو حسینہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو وہ شہید کیا تو ان لوگوں نے تو وہ یہ ہے کہ یہ بھی لڑے وہ بھی لڑے باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے لڑائی میں ایک غالب ہوا دوسرا مغروب اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے غلام کرے ہمیں اجازت دے رول فرمائے کہ نہیں میں اپنی جان دے دوں گا مگر یہ ہے کہ میں کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے بتائیے اس کی مثال کہیں دنیا میں ملتی ہے اگر کسی کو کبھی یاد آتا ہے کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس روز شہید ہوئے کس کس مہینے میں کس سال میں کس تاریخ میں کس دن میں کیا ہے کسی کو معلوم ہے ارے وہ ساروں کے دماغوں پر شیئر چڑھے ایک ایک دماغ پر شیا چڑھا ہوا کچھ پتہ نہیں اپنے حالات کا کچھ پتہ نہیں تو یہ تو ہوا شہادت کے بارے میں کہ ٹھیک ہے شہادت ہے مگر یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرم علیہ وسلم السلام ان سب پر اس شہادت کو فوقیت دینا یہ شیعہ کا اثر ہے آگے چلیے کیا کہتے ہیں امام حسین امام حسین کہتے ہیں نا تو سوچیے کیوں کہتے ہیں امام کے کیا معنی ہے امام کے معنی ہے پیش با. نماز میں امام پیش ہے نماز میں ہم اس کی اقتداء کرتے ہیں وہ ہمارا موقع ادا ہے اس کی اقتداء کی جاتی ہے تو جس طریقے سے نماز کے امام کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ پیشہ با... آج کل تو لوگ اس کے ساتھ پیش کا لفظ بھی لگا دیتے ہیں. امام بھی پیش امام کہتے ہیں یعنی اس امام پر پیش لگی دونوں میں سے ایک لفظ کہا کریں یا امام کہیں یا پیش با کہیں تو پیش با میں سے ادھر سے پیش لے لیا ادھر سے وہاں پیش امام وہ کیا کہتے ہیں آب زمزم کا پانی تو آب زمزم تو خود کو زمزم کا پانی وہ کہتے آب زمزم کا پانی اور پور سرات تو سرات بھی وہ پولی ہے اور وہ کہتے ہیں پل پی چلیے چھوڑیے بات کرتی ہو جائے گی تو امام کے معنی ہے پیش با وہ نماز میں پیش باہ ہو یا دین ہی مقتبا ہو یہ معنی ہے اسلام میں مسلمانوں میں یہ مانا ہے امام کو شیعہ مذہب میں جیسے میں نے پہلے بتایا امام کے مانا ہے کہ وہ وہیب ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس کا درجہ رسول سے زیادہ ہوتا ہے یہ شیعہ مذہب میں امام کے یہ مانا ہے اب اگر آپ امام حسین امام حسن سوچیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں یا شیعوں کے عقیدے کے مطابق دونوں میں سے کس عقیدے کے مطابق کہتے ہیں اگر کہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق کہتے ہیں تو پھر امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے کیا وہ پیشوا نہیں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے پیشوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی تھے بلکہ امام امام رسول کہیں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امام تو وہ ہے اس کے بعد امام ابو بکر کہ امام عمر کہ امام عثمان کہ امام علی کہ امام و آبیا تو اب کہی آگے امام حسن امام حسین اللہ تعالی تو ان کو تو کسی کو بھی امام نہیں کہتے وہاں تو ایسے حضرت حضرت حضرت, حضرت آیا اور یہاں آ کر ایک دم وہ امام بن گیا تو یہ کیا قصہ ہے تو معلوم ہوا کہ ان حضرات کو جو امام کہتے ہیں دوسروں کو نہیں کہتے تو وہ شیعہ مذہب والا امام ہے مسلمان والا امام ہوتا تو وہ تو شروع سے چلا ہوا یہاں اگر قصہ شروع تو وہ شیعہ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ ان کو عالم اور غیب سمجھتے ہیں رسول سے افضل سمجھتے ہیں گناہوں سے معصوم سمجھتے ہیں تو گویا آپ جو کہتے ہیں امام حسن امام حسین تو آپ کا بھی وہ یاد ہوتا ہے یہ بھی شیعہ کا ہے آگے چلیے امام حسین علیہ السلام اوپر سے تو چلے آئے رضی اللہ تعالیٰ احبہ کا ردی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ سارے رضی اللہ رضی اللہ, رضی اللہ کرتے کرتے اور جہاں پہنچے حاصل پر علیہ السلام اور حسین پر علیہ السلام جی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کو سوچتا بھی نہیں دیکھیں کیسے کیسے عجیب عجیب مسئلے پوچھتے ہیں مسئلے بڑے عجیب عجیب پوچھتے ہیں وہ, وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ وہ ایوبا علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا اللہ کی بندر تجھے کیا پڑی وہ موسا علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تو وہ جو ان کی تھی وہ شاہیب علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی یا کوئی اور تھا مدین میں اس کا سوال کیا جائے گا کہ وہ کون تھا کون نہیں تھا یوسا علیہ السلام کی زریخہ سے شادی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو اگر ہوئی تھی تو کیا تو وہاں بنیما کھانے جائے گا اور نہیں ہوئی تو کیا نقصان ہو گیا تو ایسے ایسے سوالات دماغ میں اٹھتے اور یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوتا کہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالی اور ایک دم وہ ہو گیا علیہ تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا شیعہ دماغوں پر ایسا چڑھ گیا دماغوں کے اندر ایسا گھس گیا اور دلوں کے اندر گھس گیا کھٹمل اسی لیے تو کہتے ہیں کھٹمل دیکھیے مچھر جب آتا ہے نا مچھر دور سے یو دان کرتا ہے بارش تیار ہو جاؤ آ رہا ہوں دیکھتا وارننگ دیتا ہے نا مچھر کی آواز تو دور سے سنائی دے گی آ ہوں تیار ہو جاؤ اور گٹبل جب تک بتی جلدی رہے گی کویا کوئی نہیں جہاں آپ نے بتی گول کی اور وہ ڈگ اور کاٹا ایسے جاتا وہ شیر ابھی اچانک زیادہ کھٹ ملوٹ ملو تم کھٹ ملو گرم پانی سے تاریں گے ہم تمہیں وہاں کا نقشہ آگے چل کر کیا ہوگا ان لوگوں سے پہلے تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی پٹائی کریں گے آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو حضرت حضر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو وہ تم نے مجھے بدنام کیا تھا کو مجھے اللہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے پہلے تو وہ لگائے گے پٹائی اس کے بعد وہ تو پھر چھوڑ دیں گے بہرحال انسان ہے وہاں انسانی طاقت بھی بڑھ جائے گی ویسے ویسے بھی حضرتلی اللہ ان کی طاقت بقال ان کے خیبر کا دروازہ ایک ہاں سے اٹھا درتے بھی تھے خیبر کا دروازہ بھی اخاڑ پھینکا اور ڈرتے تھے ڈرتے اتنے تھے کہ بقال ان مردودوں کے ان کی بچی کو اٹھا کر لے گئے اور یہ خاہوش بیٹھے رہے یہ ان مردودوں کا مذہب ڈرتے اتنے اور وہ تو کہتے بہادر اتنے اور آخری امام جو ہے مہدی وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں سے ڈر کر ایسا چھپا ایسا چھپا کہ بس پتا بھی نہیں کہ ہے کہاں وہ تو چھپا ہوا ہے اور جب ہو جائیں گے شیعہ تین سو تیرہ تو وہ جب نکلے گا تو بکال ان کے یہ شیعہ سب منافق ہیں ابھی تین سو تیرہ شیعہ ہوئے ہیں تین سو تیرہ شیعہ جب ہو جائیں گے تو نکلے گا امام آدمی ویسے نہیں وہ چھپا ہوا وہ پتا بھی نہیں کہاں گیا کہتے کتنے جب تمہارا ڈرتا ہے تو وہ جو لڑکی گئی نا کچھ لے کر اور سمندر میں ڈوب گئی سنا دو تین سال پہلے لڑکی کو شیوں کو لے کر سمندر میں چلاگ لگا دی تو یہ سارے کسی میں چلے جائے تو وہی ماں نا دی کا تار بھی تو فرشتے کیا کہیں گے گرم پانی سے دھاریں گے ہم تمہیں چھوڑا جو مورا علی نے تو ماریں گے ہم تمہیں ماضا علی سے تو چھوٹ گئے اب دیکھو ہم تمہیں گرم پانی سے کھٹ مل ہو گرم پانی سے دھاریں گے اب تمہیں کیا بات ہو رہی تھی حال ہے اس طرح تو دیکھئے شیعہ کا کیسے جادو چلا کہ مسلمان یہ تو پوچھتا پھرتا ہے کہ عیوب علیہ السلام کا اس کا کیا نام تھا قرآن کا کیا نام تھا قرآن کا کیا اور یہ نہیں سوچتا کہ کہاں سے تو جب سارے صحابہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو مسلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دعا اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کریم رضی اللہ عنہ یہ ہمارے رسول کے صحابہ کی جماعت ان کو تمغہ ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں ہم سے راضی ہیں اللہ تعالی کا دیا ہوا تمغہ دنیا میں کسی کی بہادری پر نشان یا قیدر کہیں ملتا خوان پڑھا دو تو وہ سارے لوگ خان پڑھا خان بہادر خان پڑھا ارے یہ ان کو تمغہ ملا ہوا اللہ ملا ہوا کسی کو علامہ مل گیا تو راج دے اللہ کا علامہ ہو ہوئے اللہ تعالی کا دیا ہوا تمغہ تو کیوں نہ کہیں ہم رضی اللہ عملہ اتنا بڑا کہتے ہیں ابو بکنگ رات ارے بعد بتا رضی اللہ تعالیٰ اور کہیں آیا ادوریہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اس پر ڈال دیا سواد اور بڑی بہادری کی تو ساجہ نام نیم کا بڑی بہادر کر اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ربی اللہ تعالی عنہ پورا, لکھنے میں اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے میں یا علیہ السلام پورا لکھنے میں آپ کو تکلیف کیوں ہوتی بتائیے روشنائی زیادہ خرچ ہو جاتی ہے اللہ کا نام آپ نے لکھا رضی اللہ ریزا تو ویسی لکھ دی آگے رہ گیا اللہ کا نام اللہ کا نام لکھنے میں انگلیوں میں درد ہوتا ہے یا روشنائی زیادہ خرچ ہو جاتی ہے یا کاغذ زیادہ خرچ ہوتا ہے یا وقت زیادہ سرف ہوتا ہے سارا بکواس لکھتے چلے جائیں گے لکھتے چلے جائیں گے جہاں آیا رضی اللہ تعالیٰ تو رضا ڈال دی اور بچ اور جہاں آیا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ساتھ ڈال دی اور تو اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا کہ تجھے میرے ساتھ بس یہی محبت تھی کہ سارا کچھ تو لکھتا چلا جا اور جہاں میرا وہ چھوڑ یہ ہے اللہ کا عاشق یہ اللہ کا عاشق اللہ کے بندو یہاں لکھو تو پورا لکھو صرف سواد لکھ دینا مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ کون ہے اور پھر وہ ہمارے ہسپتال میں داخل بھی ہو جائے تو پھر اس کا تو کرو آپریشن بغیر آپریشن کے اس کا اور کوئی اناج دے جب آپ کی بات ہی کر رہی تھی وقت ختم ہو گیا آئندہ جمعے پر انشاء اللہ تعالیٰ باقی باتیں بتائیں گے یہ تو بھائی ہر سال یہی ہوتا ہے دو جمعہ پہلے شروع ہونا چاہیے بہت اہم بات ہے اتنی تو سنی لیں کہ ان کے جلوسوں کو دیکھنا تعزیہ کو دیکھنا ماتم وغیرہ کو دیکھنا شہادت کے خد سے سننا پڑھنا ان دنوں میں عیشارِ ثواب کرنا اور ان دنوں میں اچھا کھانا پکانا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ شاء تعالیٰ آئندہ جو میں بیان کروں گا ویسے یہ کہ اس معذو پر مختصر مختصر ایک بعض بھی مستقل ہے اس کا نام ہے منکرات مفردہ وہ آئندہ جمع تک تو زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کون رہے کون نہیں رہے وہ منکرات محرم بعد یہاں سے لے لیں انما سے فارغ ہو کر یہاں سے لے لیجیے گا تو اختصار کے ساتھ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں اور تلائر کے ساتھ بھی کہ یہ کیوں نہ آ جائے اس میں اس کی وجہ بھی لکھ دیجیے یا اللہ تو ہم سب کو اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سب کی محبت یا اللہ اس کی ہدایت پر نماز میں جیسے پڑھنے کی تو نے توفیق دے رکھی ہے ایدن یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے محرم کے بارے میں جو بیان چل رہا تھا درمیان اور ضروری باتیں آتی رہیں تو وہ قصہ بھی, بھی باتیں رماطان کے بارے میں بھی ابھی بات تو محرم میں جو قباحتیں جو فساد مسلمانوں میں پیدا ہو گئے شیروں کے اثر سے وہ بتا جا رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں ثواب کرتے ہیں سبیل لگائی جاتی ہے شربت پلانے کے لیے اور ہر رنگ کا کھیچڑا مشہور ہے مثال ثواب کے لیے سے ایسے ایسے کھانے پکاتے ہیں اس میں پہلا فساد تو یہ ہے کہ جسے اشارے ثواب کرتے ہیں اسے اگر نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں یہ اگر عطیدہ ہے کہ ہم نے اشارے ثواب کیا تو وہ بزرگ راضی ہوگا اس کے راضی ہونے سے ہمارے مقاصد پورے ہوں گے اور اگر اسارے ثواب نہیں کیا تو وہ بزرگ میں نقصان پہنچائے گا یہ عقیدہ عقیدہ شرکیہ ہے ایسا شخص ایمان سے نکل جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے مشرق ہے یہ شخص اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے تو ایک تو یہ کہ ایسا شخص مومن نہیں رہا اس کا نکاح بھی باقی نہیں رہا اور پھر ایسا آدمی جو عشار اسلام میں کچھ دیتا ہے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ما غیر اللہ اور کریم میں بار بار خنزیر اور مردار کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. جیسے خنزیر بیتہ خون مرتار اور چوتھی چیز ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے مَا اِلَّبِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ اس کا مطلب یہی ہے کہ ظہر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی صادقہ کرنا کہ ظہر اللہ راضی ہو جائے اس کو نفر نقصان کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے اور وہ کھانا ایسے حرام ہے جیسے خمزیر اور قربان بالکل حرام تو اگر آپ کے قریب کچھ ایسے لوگ ہیں ان دنوں میں وہ کھانا پکا کر آپ کے ہاں بھیجتے ہیں تو وہ تو بالکل اگر ان کا عقیدہ یہ ہے آپ ان کے حالات سے اگر یہ جانے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ کھانا خمزیر کے برابر بالکل حرام دوسرے درجے میں اگر یہ عقیدہ نہیں اور پھر ان دنوں میں یہ سبیلیں لگاتے ہیں اور کھچڑے ویچڑے پکاتے ہیں اور کچھ تقسیم کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اصال ثواب کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیص کیوں کی پہلے جیسے تفصیل ان دنوں میں بتائی جا چکی ہے کہ شہادت تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں پوری ہیں. انبیاء اکرام علیہ کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور کسی شہادت کی طرف کوئی توجہ نہیں یاد رہ گئی تو شہادت حسین ہی یاد رہ گئی اور کسی شہادت کا محمود نہیں کوئی توجہ نہیں یہ شیعہ کا آخر ہے. تو وہی بات یہاں پھر کہ کے لیے آخر بڑے گزرے بڑے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید سب شہیدوں کے سردار ہیں حضرت حمزہ بڑے بڑے شاہد بڑے بڑے ہوئے تو اور کسی کو اس سواب کی طرف توجہ نہیں جاتی صرف حضرت حسین رضی اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے تو یہ شیعہ کا آسر ہے جب آپ کو اثار ثواب کرتے تو دوسروں کو کیوں نہیں کرتے دوسروں کو نہ کرنا اور ایک کو کرنا سب کو چھوڑ دینا با یہ شیوں کا حاصل تیسری بات اثار ثواب کے لیے انہی دنوں کو مخصوص کیوں کرتے شریعت نے جو تخصیص نہیں بتائی اپنی طرف سے وہ تخصیص کر لینا یہ بے دہد کہلاتا ہے دوسرے گناہوں سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے کے دن کی فضیلت ہے جمعے کے رات کی بھی فضیلت ہے اگر کوئی شخص ہمیشہ نفل پڑتا ہے وہ جمعے کی رات میں پڑے گا تو زیادہ سواب ہوگا دو راکت پڑی جمعے رات کی رات میں پھر وہی دو راکتیں اسی طریقے سے پڑھی جمعے کی رات میں تو زیادہ سواب ہوا جمعے کی رات روزہ رکھا کرتا ہے ہمیشہ اس کا دستور ہے تو انہی تاریخوں میں جن تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے جمعہ بھی آ گیا تو زیادہ سوال کیا رمضان کا مہینہ اس کا روزہ رکھ رہا ہے تو جمعہ رات کا روزہ رکھ جمعہ کا رکھا تو جمعہ کے روزے کا زیادہ سوال ہے مبارک دن ہے مبارک وقت ہے زیادہ سواب ہوتا ہے مگر دیکھیے اگر کسی نے عقائدہ یہ رکھا کہ جمعے کے دن میں کرنے سے چونکہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اس لیے میں دوسرے دنوں میں روزہ نہیں رکھوں گا نفل روزہ جمعے کے دن رکھوں گا چھ دن چھوڑ دیے جمعہ آئے گا تو رکھوں گا فرمایا یہ بے ہے ناجائز ہے ثواب زیادہ تو کیا ملتا اُل نا گنا ہوگا نفل دوسری راتوں میں نہیں پڑ رہا اور جمع کرتا جا رہا ہے جمع کرتا جا رہا ہے کہ جمعہ کے رات میں سواب زیادہ ہوگا تو اس وقت پڑھوں گا سباب نہیں ہوگا گنا ہوگا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر, پر تمبی فرمائی لا تختصو يوم روزہ رکھنے کے لیے جمعے کے دن کو مخصوص کر لینا یا رات میں نوافل پڑھنے کے لیے جمعے کی رات کو مخصوص کر لینا فرما ایسا مت کرو یہ ناجائز ہے ثواب نہیں ہے گنا بیسے ویسے دیکھیے حالانکہ مبارک دن مبارک رات بات ثواب تو زیادہ مگر یہ کہ اس کی تخصیص کر لینے سے ثباب کی وجہ گنا ہو جاتا تو جس میں فضیلت تھی اس کی اپنی طرف سے تخصیص کر لی تو گناہ ہو گیا اور جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا کہ ان تاریخوں میں کچھ کرو تو ان تاریخوں کے اگر آپ اپنی طرف سے تخصیص کر لیں گے تو گنا ہوگا بے داد کہلاتا یہ سارا سال پراواہ سال اس بات کے لیے خاص کنی دنوں میں کیوں کرتے ہیں چوتھی قباہت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسار ثواب میں کھلانا پلانا ہی کیا جائے تو سواب پہنجے گا ویسے سواب نہیں پہنچتا سارے ثواب کے لیے اس کو متعین کر رکھا ہے یہ طریقہ یہ بات جو اب آ رہی ہے یہ محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ خوب یاد رکھیں دوسروں تک پہنچائیں اس لیے کہ یہ مرض تو جہاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب یہ سال اس وقت دیگے چڑھائی جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگاتا ہو جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سخت تمازت ہوگی بہت گرمی ہوگی لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے ڈوب رہے ہوں گے پسینے میں جتنے گناہ زیادہ اتنے پسینے زیادہ یا اللہ کو بتانے سے پہلے پہلے ہمیں گناہوں سے نجات آتا گناہ چھوڑنے کی توفیق آتا تھا گناہوں سے دعوی کرنے کی توفیق آتا تھا ہماری زندگی اپنی مرضی کے مطابق بنا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے یا اللہ تو دستگیری پر پسینوں میں ڈوب رہے ہوں غرق ہو جائیں گے اپنے پسینے ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ پسینے میں ڈوب رہا یہ تو ایک عام خاورہ ہو گیا پسینے میں ڈوب رہا ہے یعنی زیادہ پسینہ آئے تو کہتے پسینے میں ڈوب رہا ہے حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ پسینہ آیا اور آپ نے کہہ دیا ڈوب رہا ہے فرمایا واقع غرق ہو جائیں گے غرق پسینہ اتنا آئے گا کہ ناک سے اوپر چڑھ جائے گا غرق ہوں گے پسینے میں یہ نہ سمجھ لیں جیسے کہ یہ تو پسینے میں نہ آ گیا پسینے میں ڈوب رہا ہے یہ نہیں وہ غرق ہو جائیں گے باپ ڈوب جائیں گے پسینے جتنے زیادہ گناہ اتنی پسینہ فرمایا اس دن اس حال میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عوارش کے سائے میں جگہ دیں گے اور وہ پسینوں سے محبود رہیں گے سات قسم کے لوگ گناہے ان میں ایک یہ بھی کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اتنا مخفی کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہ جائے اتنا وقف تو اگر یہ سارے خواب آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں اللہ کی اردا کے لیے کرتے ہیں تو پھر سادہ کا مخفی کریں تو اتنا بڑا ثواب ملے مخفی تو ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں اور مرجہ تو دے کے چڑھ رہی دے پر دے کے تو ہوں گی مگر کہیں کوئی ایک دو روپئے اللہ کے نام پر کسی کو دے دیتے اس کے لیے تیار نہیں تو معلوم ہوا کہ سادہ کا مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے لوگ کہیں گے مر گیا مردود نہ خاتم نہ درود لوگ کہیں گے لوگوں سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں ورنہ یہ کہ اگر سال خاص ہوتا اللہ کے اللہ محسوس ہوتی تو جیسے اللہ کا بد میں ویسے کرتے لوگوں کا حال کیا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بار بار دیکھنے آتے ہیں یہ بات آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے وہ جو بار بار دیکھنے آتے ہیں یا ہسپتال میں بھی پہنچتے ہیں خبریں لیتے رہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ بچ جائے وہ اس لیے ہے کہ وہ قورما کب ملے گا ارے مرے تو قورما ملے مرے تو قورما مرے سبحان اللہ بس ایسے انتظار میں کوئی بیمار ہوا کوئی رشتے دار صبح شام صبح شام دو دو تین تین بار چکر ہو جیسے کبرے مردار پر نہیں نا کے چکر لگا رہے ہیں چیلے مردار کو چکر یہ ان کے چکر آج کے مسلمان کے ہیں ارے کم مرے گا اور ایک مرا تو پھر پہ یار کے ابھی قورمہ کھائے بہت دن ہو گئے پھر کوئی اور مرے پھر کوئی اور مرے